بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لا اقسم و البلد نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی وہ انتعلم بحاد البلد اور آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں وہ والد و ما والد اور جننے والے کی اور اس کی جو اس نے جنا لقد الانسان نل انسان کی ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے يقدر علیہ آحد. کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی بھی قدرت نہیں رکھے گا یقول وہ کہتا ہے میں نے بہت زیادہ مال ہلاک کر دیا۔ ایحسم علم يره احد کیا اس نے یہ سمجھا ہے کہ اس کو کسی ایک نے بھی نہیں دیکھا علم نجعل له عينین کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں ولسان وشفاتین اور زبان اور دو ہونٹ وہ ھدینا ہندین اور ہم نے اس کو ہدایت دی دو راستوں کی واضح راستے دکھائے فلق تحمل عقابہ پھر بھی وہ نہیں گھسا مشکل گھاٹی میں یا نہیں وہ پھلانس کا گھاٹی وما ادراکمل عقابہ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ عقابہ گھاٹی کیا ہے فکر عقابہ وہ گردن چھڑانا ہے او اتآمن مسقاب یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے یتیمن ذا مقربا کسی یتیم کو جو قرابت والا ہو قریبی رشتہ دار ہو او مسکین زا مطرابہ یا کسی مسکین کو جو مٹی والا ہے مٹی میں ملے ہوئے خاک نشین مسکین کو نیچے بیٹھنے والا مٹی لگ جاتی اس کو زا متراپا تما کان من الدین آمن و تاوا سو بسری وطا وا پھر وہ ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین یا وسیعت کرتے رہے اور رحم کی نرم دلی کی وسیعت کرتے رہے اولا کا اسحاب یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں والذین کفروا بھی آیا ہم ہوں اسحاب اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جتلایا وہ بائیں ہاتھ والے یا نحوست والے ہیں شوم سے علیہم نارم مقصدہ ان پر بند کی گئی آگ ہے ایسی آگ ہے جو ان پر بند کی گئی ہے یعنی وہ آگ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں